تو یحول بدر الظہر الظاهر سيدنا صائمین ان وقت ابدا غروب الشمس عمر جماعت کرو کہ کلا قرش سم جو کھوئے نہ باقی واقعہ بھی داخل کی وقت قرش سم قائم وقت ابدا تبي ادا دانا لنمي داتا دانا دانا جان نرو دا قرنم تو ليي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادا پر الله مين نونا نونا نونا اور بني ذکر کر سکلا اشپر مخامخ مشرق نا و شاش دي مغرب نا واد بر النهار اور شاش کی عرز د مغرب نا اور والے کوئی, کوئی بال ایک بار ایک بار ہمہ کما کا وجہ چلو گورو مشنسی کبھی ایک بار ایک بار چلو گورو مشاب نہیں لاہور پر عرض نو یہ کتاب تیرا جا کن جوشی اللہ نہیں سے وقت نہ لگا وقت افتانے ارشاد مگر متشم نیت دروازے کرکوچے جی ایک بار ایک بار ہمہ کما کا وجہ چلو گورو مشنسی نچن آڑ جا کرنیں نکوتے کے کے کے اب تراں دخلن سین قدنا قال ابن سلمان عبد الله من ما رسول الله صلى الله عليه وسلم من ده بقاض الشمس وهو وقال النبي صلى الله عليه وقت داخلے گیار کمہاری جہاں کجر مندر نے ماری جنو کو ا تا کا بھی انقطہ مما در سرا ایک طالب کچڑے بارات سین مال چاصل سین ساتھ ابیل مائے وغیرہ ایک کو بومانی کو برشمانی وغیرہ ثابت چھ او کہ اوماں کو صدر قران ثابت پھر روایت کی یعنی تخصیص بالمائے تخصیص بالتمنا شین عمر کا باغمان اولاد اہل محمود فضیلت بان مگر تو بغیر تومنہ بغیر کو نما چھ نہ ہم جائز دا اولادو تمربانی بے کو بانی بے پہا رسدمان او با اندر قال <سؤال> يا جناا بن عبد الله بن عبد الله السلام قال انا تفضلنا نبي نہ ہو جی فتر خلق مطلب مجل سہباب تلوار و فطر کی مخارفتیادت مزیدار شریرا تو خام خاصان تو ہم دے پہ مقدار شریف آنے تو ترواز نامر کنر والاڑی ترواز رجی ہے لیکن متعنا مرد حدیث ترواز رجی ہے جنر والاڑی ترواز رجی ہے لیکن نر روب شیئے و غروب رائی شیئے و وقت داخل شیئے اگ مقصد دے داگیاں دے باعت داخل دے بہتار مریا جاتا نامر مرساہتا جانا لوگا کنان سلیمان علیہ وسلم یا بیعبا قالتا نامر احمد نالی صلی اللہ علیہ وسلم احمد نالی صلی معلوم کے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 او الشمس حاصلے راو کو تین زہارت ظاہر امیلو بالقضاء دیتے دقا فیتر تکرے قبل الوقت نے معمول پر قضاء بانی وقالا من قضاء انزی تو بست دورت اور اسے چار سر قضاء قضاء با خود روڑی غتم من قضاء خالم عمر سمیتو انشاملا دی اقضو املا انزائے کے کی قضاء پیلاں قولے نمکن معلومی کی چھتے جبو بالقضاء انزی معلومی کی شک جلتا بیقضاء سزیر کہیں گی چھتا کہ جبو پید بار دفل ا ذہی جہاد تو قضا لو دا اور عاشک ذکر او دادے میں ذکر سے کہ بڑے روات کے ذکر اللہ قضا سب گنتے ہیں وجزم اور ذکر او دادے میں ذکر سے کہ ہاذا اور جملے تبن نظام دے دا تو بعد النسیان یعنی نسیان بعد ذکر ولی یہ ولی او جلادر قضا اللہ وبست ذکر را کہ کو جزم ہم ماشاءاللہ سے یانی وقالا ہم رمضان رمضان ویلاد رمضان ہم قدر رہا ہوں فرمایا اتنا بتا تا نہ اتنا بھی ملفا فلا دنا خالص مجوانن خالص تمرین دفعہ را تقاررج وجیون کا اوپر نہیں پذیمان جگتن کی مروسی بارت میں زابر ہوں تمام یہ سرات یہ تمرین سبو تو سی کال امر نے تھا رمضان اسلام کی رٹ کے اور بالدان میری تھی پنجاب جی کے مسیحیت فذيب يا رسول الله يا محمد كما شمعت لي كما شمعنا الخيال لي وذل به انه جاء حد شمسرا قالنا نبي صلى الله عليه وسلم غزا الى قريش لتاخذ منهم الثمره ولكنها بقيه يوم ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غزا الى قريش يوم العاشر ابان حول للمدينه والانصار تجكم تعفير المدينه وراذر الانصار تجكم تعفير اعلان تو ان کی دععلان تو جو مناص رحمت کرن عزت ال شریف پر صباح کے روزے ما تقین نے ثواب ائے کرے۔ باقیوں نے فراق نہ کی۔ خدا دل نے پر تو سو ماہ شرا کبز پرج رمضان کا اعلان ہوئے۔ ولتیم باقیات میں کنتین یعنی بیتی حضور پر ولتیم باقیات میں۔ ومال اصبح صائما وجاؤں کے اگلی شبی بنید دلجانی نے پر سے میں کے دم علیہ دعاوے پریمانوں کی حال وَبَأَيْرَضُ لِلْحَائِبُ قُنَّا رَسُولُهُمْ مُهَمَّ بَرُوجُ جَدَّهُ أَعْثُرَانِ وَلَا بَعْضُهُمْ فَسْتَعْلَانَ لَدَى مَنَادِنَا وَنُسُوقُ بِمُسْبِيَارِنَا تَرْجُمُ الدَّرْوَازِ مَنْ غَمَّ مَا كَوَالُ رُجَّ كَوْل مَذْمَر خَاب وَخَاب بَحْرُ وَقْتِ رُؤَيْ غَادِي وَنَجْعَلُهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ بَجُولِهِ ذِكْرُ فَارِ ذُلُوبِ ذُنُوبَ دَوْرُونَ أَنَا وَلَنْ نَغْدَارَ ذُنُوبِ ذُنُوبَ لگا درویز بابل میں کور کے دیکھا سال نے